والسلام وسلام یا نبی قیا کا سن چودہ سو پینتیس نے ہجری کی چوبیسویں شب ڈبل بارہویں شب رمضان المبارک کی امت مسلمہ کو مبارک ہو ہمارے پاکستان میں رمضان المبارک کی ڈبل بارہویں شب ہے چوبیسویں شب ہے ہو سکتا ہے آپ کے ہاں کوئی اور تاریخ ہو اور آپ رمضان المبارک کی کسی اور شب کی برکتیں لوٹ رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل کے فضل و کرم سے اس کے نیک بندے کوششیں کرنے والے ان مبارک راتوں ساحتوں میں اس کی رضا کا سامان کرنے کے لیے مستعد ہیں فعال ہیں اللہ تبارک عزوجل ان شاقان رمضان کے ان قدردان رمضان کے صدق و طفیل ہمیں بھی ان بابرکت گھڑیوں سے خوب خوب حصہ حاصل کرنے کی توفیقتہ فرمائے اپنی رضا والے کاموں میں اپنی کرم سے ہمارا حصہ رکھے اور خوب خوب نیکیاں کرنے کی اکاش ہمیں توفیق ملے آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں مدنی مذاکرے کی تیاریوں کا سلسلہ ہے اور مدنی چینل کے مقبول عام علم دین سے مالا مال فیض عام لٹاتا سلسلہ مدنی مذاکرہ اور اس سے پہلے ہونے والی تیاریوں میں بھی الحمد للہ علم دین کے موتی ہیں رنگ ہائے رنگ گوشے ہیں علم دین کے شرعی مسائل بھی ہیں فکر بھی ہے حکمت کی باتیں بھی ہیں اور اصلاحی مضامین بھی ہیں تو حزب معمول پہلے آج کا مدنی پھول ہے آج کے مدنی پھول میں مدنی چینل کے ناظرین دو احادیث سے مبارکہ سنانے کی نیت ہے اور ظاہر ہے سید الفصاحہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کا کلام ہے تو ان کے کلام کے معانی و مطالب اور جتنا کلام ان کا نورانی ہوگا دلوں کو جتنی یہ جلا بخشے گا اللہ اللہ دل کے کانوں سے سنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں, ہیں کہ پھر اندازہ لگانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کہ ہمارا ہم、جو دل ہے اور ہماری جو اعمال ہیں ان کی کیفیت کیا ہے اور ہمیں کہاں جانا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ ول وسلم نے ارشاد فرمایا بہت انٹرسٹنگ ہے دلچسپ ہے یہ جنت میں چار چیزیں جنت سے بہتر ہیں جنت میں جنت بہت اعلیٰ نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت اور انعام بہت بڑا انعام ہے اور پیارے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جنت میں چار چیزیں جنت سے بہتر ہیں اور آگے جب روایت میں آئے اسی حدیث شریف میں آگے جہنم میں چار چیزیں جہنم سے بری ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے جنت میں کون سی چار چیزیں جنت سے اچھی ہیں اور جہنم میں کون سی چار چیزیں جو جہنم میں جہنم سے بھی بری ہیں چاہیے سنتے ہیں جنت میں داخل ہونا جنت سے بہتر ہے پہلی دوسری جنت میں فرشتوں کا خدمت کرنا جنت سے بہتر ہے تیسری یہ انشاءاللہ جھومیں گے سن کر جنت میں انبیاء علیہم سلاد والسلام کا پڑوس جنت سے بہتر ہے اور چار بیان کرنی ہے نا تین ہو گئی چوتھی بھی سن لیں جنت میں اللہ تعالی کا اپنے بندوں سے راضی ہونا جنت سے بہتر ہے اللہ تعالی نصیب کرے جنت جانا نصیب کرے یہ ساری نعمتیں اللہ مقدر میں لکھے ہوں لکھ دے ہمارے اللہ اللہ آمین اکاش بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے سنتے ہیں جہنم میں چار چیزیں جہنم سے بری ہیں اب یہ کون سی ہیں جہنم میں دخول یعنی داخل ہونا جہنم سے برائے پہلی ہو گئی الحب اللہ تعالیٰ اللہ تعالی سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور سنتے جائیں رب کی بارگاہ التجا کرتے جائیں مولا پناہ میں رکھے اپنی اپنے رحمت کی پناہ میں لے لے اور یہ ان سے ہمیں خلاصی عطا فرما دے نجات عطا فرما دے فرشتوں کا جہنم میں کفار کو ملامت کرنا جہنم سے برائے تیسرا جن جہنم میں شیطان کا پڑوسی ہونا جہنم سے برائے شیطان کا پڑوسی اور جہنم میں اللہ اجزل کا غضب جہنم سے برائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمیں جہنم میں داخلے سے جہنم, فرشت جہنم کے فرشتوں کی ملامت سے اور شیطان کا پڑوسی بننے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے غضب سے محفوظ فرما کر رب کریم اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے فرشتوں کی جو وہاں خدمت کی جو ترکیب ہے اے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت بھی ہمیں عطا فرمائے انبیاء کرام علیہ السلاۃ وسلم کا پڑوس ملے زہ نصیب مدنی آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ نصیب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دائمی رضا ہمارا مقدر بنے اے کاش یہ نعمتیں ہمیں رمضان مبارک کے صدق اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمائے ایک اور حدیث شریف جو آج نیت تھی آپ تک پہنچانے کی اگلا فرمانے عالی شان بیات کی خدمت پیش کرتا ہوں شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی آدم کے جسم میں چار چیزیں جوہر کی حیثیت رکھتی ہیں انسان کے جسم میں چار چیزیں جوہر کی حیثیت رکھتی ہیں جنہیں دیگر چار چیزیں زائل کر دیتی ہیں ضائع کر دیتی ہیں اور وہ چار چیزیں یہ ہیں بیانگ عقل پہلی دین دوسری تیسری حیا اور چوتھی نیک عمل پس میں چار بیان ہوں نا چار ان کو ضائع کیا کرتا ہے پس اب نفس کی خاطر غصہ عقل کو حسد دین کو لالچ و ہرس حیا کو یہ بھی چونکا دینے والی بات ہے نا یہ لالچ اور حرص حیا کو زائل کر دے اور غیبت نیک اعمال کو زائل کر دیتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان قیمتی جواہر کی ہمارے جو قیمتی جواہر ہیں یہ اپنے فضل سے ہمیں عطا بھی فرمائے یہ نیک اعمال عطا فرمائے دین میں مضبوطی عطا فرمائے حیا کی نعمت عطا فرمائے عقل میں فراوانی عطا فرمائے اور نعمتیں جو جن کا بیان ہوا یہ عطا فرمائے اور ان کو زائل کرنے والی جو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ و معمون فرمائے یہ تو تھا آج کا مدنی پھول آگے بڑھتے ہیں اور ظاہر ہے اب جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ اس موقع پر ہم جو مدنی چینل کا الحمد للہ غلغلہ ہوتا ہے اور چونکہ مدنی چینل کا جو یہ سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرے کا جو غلغلہ ہوتا ہے اور یہ اتنا بابرگت سلسلہ الحمد للہ دین کی ترویج و کا یہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس میں ہمارا مدنی چینل کا جو عملہ ہے یہ بھی فعال ہو جاتا ہے اور یعنی دور دور تک الحمدللہ علم دین کو پھیلانے کے لیے یہ لوگ بھی مستعد ہو جاتے ہیں اور ہمارے جو دعوت اسلامی کے مدنی ذمہ داران ہیں ہمارے اسلامی بھائی ہیں الحمد یہ بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اس موقع پر ان کو بھی شریک کیا جاتا ہے تو ہماری او بی وین کا جو مدنی عملہ ہے اسلامی بھائی ہیں یہ الحمد للہ سمریال ضلع ضیا کوٹ صحیح پڑھا ہے میں نے اسلامی بھائی اچھا سمڑیال ضلع ضیا کوٹ سیال کوٹ پاک صدیقی کابینہ یہاں ہماری او بی وین کے اسلامی بھائی الحمدللہ موجود ہیں اور یہاں مدنی مذاکرے کی دھومیں ہوں گی انشاءاللہ اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائی پہنچے ہوئے ہیں ظاہر پیر ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ اور یہاں پر ہماری جو آن لائن مدنی مذاکرے میں شریک کرنے والی اسلائی بھائیوں کی ٹیم ہے یہ ہیں اور دونوں ہی ذمہ داران مجھے یہاں پر نظر آ رہے ہیں چلیں ڈائریکٹر صاحب کی بھی چوائس پوچھ لیتے ہیں ظاہر پیر پیر شریف سے پیر صاحب سے کسی کو بزرگ ہوں گے نسبت ہوگی آپ نے بھی غالباً اسی وجہ سے چنا ہے ظاہر پیر والے کون سے اسلائی بھائی ہیں اس میں یہ والے یا وہ جو لیفٹ سائیڈ والے اچھا جو مسکرانے ان کو ایکسپیکٹن ہوگی ہوگی نا ہم ہیں ان کی طرف سے چلے میں وہ نگرانی کا مدنی پھول مومن کا دل خوش کرنے کی نیت کرتا ہوں میں نا چلے ملائیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ مرحمان مرحمان احلن کئی باہل ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہستا مسکراتا رکھے دونوں جہانوں میں شاد اور آباد رکھے الحمدللہ مدنی مذاکرے کا فیض آپ کے علاقے میں یوں تو پہنچ ہی رہا تھا خصوصی الحمد نظر کرم ہوئی ہے اور آپ کے علاقے کے آپ کی لوکیلٹی کے آپ کے اطراف کے جو اسلامی بھائی ہیں خصوصی طور پر ان کو مدنی مذاکرے کی برکتوں سے نوازنے کے لیے الحمد للہ آپ لوگ بھی متحرک ہو گئے ہیں فعال ہو گئے ہیں اور ہمارا مدنی عملہ بھی الحمد للہ آپ تک پہنچ چکا ہے تو آپ کو بھی ظاہرے پہلے اطلاع ملی ہے ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی کوششوں کا حال ہم سے شیئر کریں اور ہم سے ہمیں بتائیں اور اس کے علاوہ جو آ, آپ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں جو ہماری توقعات ہیں آپ کی بھی جو توقعات ہیں اس ایونٹ سے اس موقع سے کہ یہ یہ یہ, یہ ان شاء سنتوں کی خدمت کے مواقع پیدا ہوں گے مدنی قافلے سفر کریں گے اعتکاف کے بعد تربیتی کورس ہوں گے وغیرہ وغیرہ تو ان کا بھی حال بیان کیا جائے الحمدللہ للہ ہمارا مدنِ مذاکرہ اجماع جو ہے یہ بیسکلی چاچنا شریف میں ہونا تھا لیکن کچھ ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے ہمیں فیس کرنا پڑا ظاہر گھر کے لیکن بھی الحمد یہاں ہمارے سامنے کافی تعاون کیا یہاں الحمدللہ للہ کوششیں کی انہوں نے درست کیے نکی کتاوت بھی اسی طرح اسلامی بھائیوں نے بالمشافہ ملاقاتیں کی الحمد للہ ہمیں اچانک فیس کرنا پڑا کیونکہ راضا اپنے چاچنا کا انعام سنا ہوگا تو وہاں پہ پرابلم تھا الحمدللہ یہاں بھی ہمارے فیملی نے پوچھا کہ ہمارے مدنی قافلہ والے فیملی بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ہاتھوں ہاتھ یہاں سے چاند راج کے مدنی قافلوں کی میتھ کرانے کے لیے الحمد للہ یہاں پہ چاند راج کو بھرپور مدنی قافلے بھی سفر کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اسی طرح الحمدللہ للہ ہمارے جہاں جہاں احتکاب ہو رہے ہیں وہاں پہ پہلو سے یہ ترویجات کر رہی ہیں کہ یہ چاند رات اسلامی روزہ مدنی کریں گے انشاءاللہ اور اس ہماری بھی با کے ایک مقام یہ سلیکٹ ہو لیے ہماری بھی کابینہ الحمد للہ اس کی تیاریاں جاری ہیں الحمد للہ مرحمان اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے یہاں جو باب المدینہ میں تیس دن کا احتکاف ہے کتنے اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ یہاں پر آپ لوگوں کی کوششوں سے شرکت کی اس کم ہمارے سے کی رینج ہے فکر ابھی ذہن میں نہیں ہے مدنی احتیاط کے حوالے سے بھی آپ لوگ سرگرم ہوں گے انشاءاللہ شاء اللہ الحمد کے حوالے سے پاکستان کابینہ نے دو مرتبہ کرم فرمایا کانفرنس کال پہ ہمارے مشورے کیے الحمد للہ بہت آئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے آپ کی جو جو بھی اسلامی بھائی نے جس جس طرح سے بھی دین کے کام میں سنتوں کی خدمت میں جس طرح سے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے کوششیں کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی کوششوں کو ان کے حصے کو اپنی بارگاہ عالی میں منظور و مقبول فرمائے آپ ان کوششوں اور, اور ان بھاگ دوڑ میں ہمارے لیے برکتیں رکھے اور ہم دین کام اخلاف اور استقامت تیزی سے کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے میں یہ کروں گا کہ مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹنے کے لیے آخر تک آپ بھی شرکت کی نیت کر لیجئے اسلامی بھائیوں پر بھی انفرادی کام کی نیتیں کر لیجئے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کروانے اور دیگر علم دین کے جو مواقع ہیں وہ پیدا کرنے انہیں ان میں دوسرے اسلامی بھائیوں کو شریک کرنے کی نیتیں کر لیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ ان شاء مل جل کر یہ نیکیاں کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے رب کو راضی کرنے کا سامان کرتے رہیں گے تو چلیے آپ کو بھی آپ کی تو باتیں ہمارے دوسرے اسلام بھائی نے بھی سن لی ہوں گی جو ہمارے رحیم یار خان والے اسلام بھائی ہیں تو آپ کو بھی ان کی باتیں سنوا دیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی ان کی تیاریوں کا حال بتا دیتے ہیں لے کے چلیں جی ضیا کو جی ہاں جی ہاں وہ رحیم یار خان تھا نا ضلع رحیم یار خان اچھا ضیا کوٹ جیان جیان جی ہاں جی ہاں سوری ملا ہے سمڑیال جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ مرحبا مرحب احلن اہلن کئی فالک کیا حال چال ہیں آپ کے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان میں شاد آباد کرے دونوں جہانوں میں بلندیوں سے نوازے آپ کے ہاں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے سوالات وہی ہیں جو پرانے اسلام جو پہلے اسلامی بھائی سے کیے ہیں اور بس جواب کا تناظر اب آپ کے علاقے آپ کے محلے آپ کے آپ کی جو گلیاں ہیں آپ کا جو علاقہ ہے اطراف ہے اس کی طرف رخ پھر گیا ہے ان کا اور مشتاق ہے ہم کہ وہ جواب کی زبان سے سنیں جی الحمدللہ مدنی مذاکرے کی تیاری ہے اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت اسلام بھائیوں کو نیکی کی دعوت بھی دے گی اطراف میں بھی اور اسلام بھائی انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کریں گے الحمد للہ رجحل ہمارا یہاں پر تیس دن کا سمبڑ الفضان مدینہ میں ارتقاف بھی جاری تھا مرحبا اور دس دن کا سنت ارتقا بھی ہو رہا ہے دھوم دھام ہے کم و بیش بانوے اسلامی بھائی دس دن کے اور انیس اسلامی بھائی تقریباً تیس دن کے اسلام بھائی موتف ہیں اوکے, اوکے کے اور سے اور انشاءاللہ چاند رات دو, دو مدنی قافلے الحمدللہ بھی تیار ہیں باقی دعوت تو دعوت دی جا رہی ہے انشاءاللہ امید ہے قافلے اور مزید تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اسلام بائی قافلوں میں بھی سفر کریں بھی تیار اللہ ماشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوششوں میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی دین کے کام میں فعالیت اور متحرک رہنا جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرنا نصیب فرمائے ہماری کوششوں کو بھی آپ کی بھی کوششوں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ سے بھی التجا ہے مدنی مذاکرے میں اول تا آخر شرکت کر لیجئے اور مدد اسلامی بھائیوں پر انفرادی کوشش کی نہیں ہے اللہ تعالیٰ مددی چانل کو بھی شاد و عباد رکھیں آمین امین جزاک اللہ خارن و احسن الجزا جی مفتی صاحب لائن پر ہیں یا ابھی آنے میں وقت ہے لائن پر ہیں چلیئے جی پیش خدمت ہے آپ کا سوال اور دار لفتہ اہل سنت کا جواب بیتانے رمضان،, بیتانے رمضان،, بیتانے رمضان،, بیتانے رمضان،, بیتانے رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمۃ آپ کی آواز سنی الحمدللہ دل خوش ہوا کانوں میں رز گھلا اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں میں برکتوں سے نوازے قبلہ الحمد للہ مشتاق ہوں گے جو سننے والے ہیں جو اس خصوصاً اس سیگمنٹ میں بہت شائق ہوتے ہیں اور شرعی مسائل کا ذوق رکھتے ہیں تو پیش کیا جائے آپ کی خدمت میں سوال پہلا آج کا جی جی, لبائک جی جناب پہلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد اخلاق اطاریہ میں انگلینڈ کے شاعر منچیسٹر سے بات کر رہا ہوں سوال ہے کہ مسجد میں آج کا رمضان کے ساڑی کے ٹائم لمی بھائی جب روزہ افطار کرتے ہیں تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کلی کرنے کے بغیر ہی جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے تو جماعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو برائے کرم یہ بتا دیجیے کہ ایسے نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ انگلینڈ کے مانچسٹر تک شاید محدود نہ ہو الحمد ہمارے نگرانی شورہ کی بھی زیارت ہو رہی ہے مجھے یہاں اور میرا خیال آواز بھی جاری ہوگی یہاں ماشاء اللہ یہ مطلب یہ کیا فرماتے ہیں نگرانی شورہ بھی ساتھ موجود ہیں کہ شاید یہ جو یہ جو عمل ہے یہ صرف انگلینڈ کے مانچسٹر تک محدود نہ ہو اور جگہ بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ افطار کی مسجد میں اور افطار کے بعد فوراً وضو پہلے سے بنا کے رکھا ہوا تھا اور فوراً جو ہے جماعت میں شامل ہونے کی طرف وہاں چلے گئے تو مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے کیا یہ عمل کیسا ہے شریعت مظاہرہ کی نظر میں دیکھیے منہ کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کا ذائقہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ حالت نماز میں ہو جی, جی, جی اور دنیا سے کٹ کر جاتا ہے جب دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے Hmm. تو دونوں ہاتھ میں اس بات کی علامت ہے جو دنیا کو خیر بات کہہ رہا ہے hmm. تو نے لکھا کہ منہ میں کچھ کوئی چیز لیے ہوئے ہونا یہ مکوئی ہے اور بہت ساری شادیوں سے بھی محروم ہوتا ہے اس یعنی جس کے منہ میں ذرات رہے ہیں نماز کے دوران تلاوت پڑھنے کے دوران تو بعض روایتوں میں کہا جاتا ہے جب بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے نماز میں تو پشتے آتے اس کا اس کے منہ کا بوسہ دینے اچھا منہ اگر اجزا تو وہ واپس چلے <متحدث> داخل ہونا چاہیے جی. جزاک اللہ خیر مفتی صاحب سلام پلیز السّلام علیکم و, و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور محمد راشد افطاری رہن خان سے بات کر رہا ہوں میرا بائے سوال بائے یہ ہے مفتی صاحب سے کہ آج کل جو نیٹ پہ خریداری ہوتی ہے کہ نیٹ کے ذریعے خریداری کرتے ہیں لوگ اور اسی کے ذریعے یعنی کہ وہ بیچ دیتے ہیں آیا کہ اس کا خرید کرنا کیسا ہے اس کا میری رہنمائی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی دیکھیے بڑا ہی جو ہے نا وہ وسیع سوال ہے یہ ہمم نیٹ के ذریعے خریداری اور نیٹ پروڈکٹ کی خریداری یہ ذرا دو مختلف صورتحال okay. دیکھیے آج کل جتنا بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا جنون کام ہو رہا ہے باون <coughs> مدینہ سے تو چاول افریقہ جاتا ہے یا کسی اور ملک میں جاتا ہے یا چائنا سے پاکستان مال آتا ہے تو ای میں یوز ہوتی ہے آفر لیٹر آتی ہے ایکسپٹینس اس کے بعد جاتی ہے جتنے بھی چیزیں ہوتے ہیں تو اہم ڈاکیومنٹ کے طور پر جو تبادلہ ہوتا ہے وہ ای میل کے ذریعے ہوتا ہے تو اس میں تو ہے باقاعدہ جو ہے وہ بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں فائل کا شاید हो یہ نہ ہو تو قطب کتابت کے ذریعے ایجاب و قول ہو سکتا ہے فون کے ذریعے بھی خریداری ہو سکتی ہے فائل کا مقصود یہ ہے کہ بعض پروڈکٹ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ویب سائٹ پہ آتی ہیں اور کسی دکان پر نظر نہیں آئیں گی یہ نظر آئیں گی تو آپ سمجھ جائیں کہ جناب انٹرنیٹ کی ویب سائٹ دکان ہے जامل, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं. تو اب دیکھیے کوئی چیز آپ بازار سے خریدیں گے تو بازار پہ چیز خریدنے میں شہری تقاضے پورے ہوئے تو خریداری جائز ہوگی اور تقاضے پورے نہیں ہوئے تو خریداری جائز نہیں ہوگی تو نیکٹ پروجیکٹ جو ہیں ان کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے اگر وہاں خریداری کے تقاضے پورے ہوتے ہیں تو خریداری جائز ہوگی نہیں ہوتے ہیں تو ناجائز ہوگی تو بہت سارے آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نیٹ کے ذریعے بک کروا کر منگواتے ہیں اس کی اپنی ڈیٹیل ہے لیکن بعض ایسی پروڈکٹ بھی ہیں کہ جو مطلب کلیئن ناجائز ہیں جیسا کہ فریس ٹریڈنگ ہوتی ہے سونے کا لین دین لوگ کرتے ہیں یہ جو سوتے ہیں یہ تو سٹے بازی ہے <تصالح> اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و <ورحمت> اللہ وبرکاتہ میرا سوال یہ ہے کہ جو روزے ہم اس ماہ کے رہے ہیں اس میں اگر نوکری میں کوئی ہرا ہو تو اس کا جو ہے آپ ہمیں مسئلہ بتائیے کہ یہ ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس میں ہی تنخواہ کٹوانی پڑے گی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ Okay. روز, روزوں کی وجہ سے ان روزوں کی وجہ سے جاب کے معاملات میں نوکری کے معاملات میں آزمائش جی مختص کیا فرماتے ہیں دیکھیے رمضان کے جو روزے ہیں فرض ہیں اور تو جو ہے وہ کام لینے والے کی ذمہ داری ہے اس پر کی بنیاد پر جو عجیب اسٹینڈ بھائی ہے جو امپلائی ہے اس کے کام میں تخفیف کرے اس کا کام کم کرے دوم اگر اجیر یہ سمجھتا ہے کہ جناب میں م... م... م... مجھے روزے نہیں رکھنے دیے جائیں گے تو پھر وہ چھٹیاں وغیرہ لے اور مسلمانوں کے علاقوں میں جیسا کہ پاکستان میں رہتا ہے یا مسلم ممالک کے اندر ہے تو وہاں تو راجت اور انڈسٹوڈ ہوتی ہے یہ بات کہ روزے رکھنے پر جو ہے وہ طبیعت میں ذرا سستی بھی آ جاتی ہے شروع کے جو ہے خاص طور پر کام کی رفتار کچھ کم بھی ہو جاتی ہے لیکن اس کی کمپنی ہوتی اگر کوئی جو ہے مو ٹل رفتار کے ساتھ کام کرتا ہے تو کوئی وائڈ نہیں کٹوتی نہیں کروانی پڑے گی اس میں سب یہ یعنی اگر جو اس طرح کے لوگ ہیں جو اگر وہاں ہیں کسی اس طرح کی کنٹری میں کسی اس طرح کے ملک میں تو ان کے قوت ایمانی اور ان کو جو ہے ترغیب دلانے کے لیے بھی کوئی مدنی پھول ہے کہ ان کو اس طرح کی یعنی اس طرح کی مثالیں تو آتی ہیں سامنے کہ سخت گرمی میں بھی اور یعنی عموماً جو شپ پہ ہوتے ہیں جہاز پہ ہوتے ہیں پانی کے یہ لوگ بھی جو ہے نا وہ مشقتوں کے باوجود بھی روزے رکھنے کی اس طرح کی ان کی مثالیں اور جو ہے وہ پڑھی بھی ہیں سنی بھی ہیں تو ان کو خود بھی جو ہے ترغیب لے کر تحریر نیکیوں کی جو ہے وہ حاصل کر کے کوشش کر کے یہ روزے رکھنے کی ترکیب بنانی چاہیے اصل میں روزے ایسا معاملہ ہے کہ اگر یہ کہ میری ہے تو منٹ ایسا جگہ کام رفتار سے وہ کرتا ہے تو کی نہیں <تصفح> جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب بہت بہت شکریہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے ہمیں بھی ان برکتوں سے حصہ عطا فرمائے الحمد للہ امیر اہل سنت نیتوں کی طرف متوجہ ہیں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کی نیتیں کر رہے ہیں ہمارے مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اطاری مد اللہ العالی بھی الحمد جلوہ فرما ہیں اور ان کے بھی مدنی پھول ظاہر ہے تیار ہوں گے یہ بھی کچھ ذہن میں لے کے بیٹھے ہوں گے اور ہماری کچھ تربیت فرمانا چاہیں گے میرے سامنے ہیں کچھ مدنی پھول لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ جی جی سنت کی جو نیتوں کا جو یہ پہنا فلیکس ہے نا جی جی اس کو میں زوم کرواؤں جی اور میں مدنی چینل کے ناظرین اور اگر فیضان مدینہ کے حاضرین اس وقت ہوں جی جی تو کچھ ان کی طرف رخو ایک تو بالکل کونے میں لے کے جائیے جہاں کچھ قلم سے لکھا ہوا ہے حاضرین کے لیے تو ابھی میرے خیال میں فیل فور انتظام نہیں ہے صاحب لیکن یہ کہ یہ ہاں اس مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو آپ کی جو ہدایات ہیں اس کے لیے ہمارے سنائی بھائیوں نے الحمدللہ للہ ترکیب بنانی شروع کر دی ہے اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کا نہیں نتیجہ یہاں یہ قلم سے لکھا ہوا ہے نا یہ نہیں جہاں باپ اب یہاں آ گئے اب آ اشرائے مخفرت الوداع بیس رمضان کو یہ لکھ لیا امیر الیہ سنت نے دوسری طرف دیکھا یہ جو نیلی قلم سے لکھا ہوا ہے یہ میں ایک مدنی سوچ جی جی آشقا نے امیر اللہ سنت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں آ اشرائے رحمت الوداع دس رمضان مبارک چودہ سو پینتیس جب یہ اب یہ جو لکھا ہوا ہے نا جی یہ لکھا ہوا اب لکھ لیا ہم نے لیکن یہ جب جب مدری مذاکرات ہفتے ہوتا ہے تو جب جب اس پہنا فلیکس پر نظر پڑے گی تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ایک یاد رمضان کی یاد تازہ ہو جیسی الموت لکھا ہے نا جی جی میری حاضری ہوئی تھی نیو کاسل یو کے میں ٹھیک وہ مجھے ایک اسلامی بھائی کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا جی اور پھر ان کے م... کمرے میں بھی گیا تو ان کا جو اپنا پرسنل بیڈ روم تھا جی اس کی دیوار پر مجھے رمضان سے پیار ہے اور مجھے امیر السنت سے پیارے اس طرح یا غالی میں شاید الموت بھی لکھا ہو تو کوئی مجھے یاد اس طرح کی چند چیزیں انہوں نے اپنی دیوار پر لکھی تھی لکھی تھی اب یہ لکھی ہوئی جو تھیں انڈرسٹینڈ یہ پہلے ہمارا لکھنے کا کوئی نہ رجحان تھا نہ محمود تھا صحیح صحیح اب ایک انداز امیر ال سنت کا ہم نے چینل کے ذریعے اسلام بھائی کو دکھایا جی اس میں تو میرے لیے ایک حوصلہ افزائی والی بات تھی کہ جب اس طرح کی چیزیں ہم دکھاتے ہیں تو بعض اوقات ایک لوگوں کے ذہنوں میں ہو سکتا ہے جو نئے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ یار مطلب یہ بھی کیا چیز دکھانے کی ہے کوئی دوسری کام کی باتیں بتاؤ اب کام کی بات کیا بتائیں گے جب ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمیں رمضان پورا سال یاد رہے ہم موت ہمارے پیشے نظر رہے موت کی یاد ہمارے پیشے نظر رہے تو جب اتنی ساری باتیں جو ہم دکھا رہے ہیں تو یہ کسی کا عمل نا اب کسی بزرگ کا واقعہ سنائیں گے کسی اور مطلب کتابی کو بات بتائیں گے جناب فنا یوں تھے فنا یوں تھے فنا یوں تھے اب یہ ساری چیزیں سمجھانے اور بتانے کے ساتھ ساتھ ہم اس دور میں بھی ہم کو بتا رہے ہیں کہ بزرگوں کی یاد تازہ کرنے والے شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں جو موت کی یاد یوں دلاتے تو یہ کیا اپنی دی... اپنے جہاں پر وقف کی چیزوں پر نہیں جی اپنی جی اپنی چیزوں کے اوپر لکھ لینا سے موت کا ذکر اور یادے رمضان اب یہ, ججو جو یہ ایام قریب آ رہے ہیں جی چاند رات کے تو تو, تو جیسے کہ وہ ذکر جو ہے یادِ رمضان جو ہے فراق کا رمضان اس کی کیفیت تازہ ہوتی چلی جاتی ہے تو وہ یوں مطلب کے لکھنے کا رجحان رہتا ہے تو یہ وجہ بتانے کی یہ ہے تاکہ وہ مطلب کے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جو امیر السنت سے وابستہ ہیں محبت کرتے ہیں تو ان کو یہ اندازہ ہو چلے کہ مطلب ہمارے امیر السنت کی یہ بھی ادایں ہیں اگر ان اداؤں کو ہم اپنی ادا کر لیتے ہیں جیسے آپ نے کہیں لکھ کر لگا دیا کہ الموت یہ کسی کہیں لکھ جیسے آج ڈبل بارہ رمضان مبارک ہے تو دا... کہیں لکھ کر لگا دیا کہ آ جاتا ہے مجھ کو رلا کر الوداع ماہ ہے رمضان تو یہ لکھا ہوا آپ کو سال بھر یاد آتا رہے گا یاد تک کہ مجھے یاد ہے کہ اسلامی بھائی کا واقعہ یوں تھا کہ پچھلے سالوں میں جب شوال مکرم کا چاند نظر یعنی رمضان مبارک جوئی رخصت ہوا تو وہ جو آخری گڑیاں تھیں جی جی وہ آخری گھری میں یوں سمجھے کہ سات بج کر مسا کے طور پر سات بج کر چھبیس منٹ میں گرو آفتاب تھا ٹھیک ہے تو انہوں نے اپنی گھڑی کے اندر الارم سیٹ کر دیا سات بج کر چھبیس منٹ اب یہ جب تک یہ الارم ان کی گھڑی میں بجتا رہا جی روز جی بجتا رہا سات بج کے چھبیس منٹ میں تو روز رمضان المبارک کی یاد تازہ ہو جاتی تھی اللہ اب ہمیں رمضان المبارک سے محبت کیوں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ مہینہ ہے امت کے لیے بڑی یہ انعام ہے اکرام ہے اس کا رمضان اس کا ذکر قرآن میں ہے اس کا ذکر حدیث پاک میں ہے اور اس میں مغفرت کی بشارتیں ہیں کرم ہی کرم ہے تو جو بھی کریم ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کا تو ایک اپنا انداز ہوتا ہے ہم بازوں کا ہم دعوتوں میں کسی کو ایسا تحفہ دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یار یہ جب بھی اس ایسا تحفہ دو کہ اس کو جب بھی دیکھیں تو میں یاد آ جاؤں یہ ہے کہ صرف نیچر کی بات جی جی ہے جی. لوگ قلم دیتے ہیں یار جب بھی لکھے گا میں یاد آؤں گا لوگ اس طرح کی کوئی چیزیں دیتے ہیں گھر میں کوئی فریم ایسے دے دیتے ہیں یار جب بھی فریم دیکھے گا میں یاد آ جاؤں گا صحیح. تو ایسا ہوتا ہے تو ایسی یہ چیزیں جو ہماری روٹین کا حصہ ہیں ہماری اپنی جو معاشرتی جو ہماری زندگی ہے یا فیملی جی یا, جی یا سوشل لائف اس کا حصہ ہے کہ ہم وہ گفٹ دینا پسند کرتے ہیں کہ جس کو مطلب کہ وہ یوز کرے یا اس کی طرف وہ نظر پڑے تو اس کو میری یاد آ جائے اور ہم کہتے ہیں یار آپ کو میری یاد آئی گی تو آپ مجھے دعا میں یاد رکھنا تو اسی طرح رمضان و مبارک کی یاد دلانے والی یہ جو معاملات ہیں اس کو نمایاں کرنے کی یہاں پر حاجت پیش آئی تھی تو اس لیے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا یہ رمضان و مبارک کی یاد دلانے والے یہ کچھ کام ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں یاد رمضان فراق رمضان محبت رمضان الفت رمضان ذکر رمضان مبارک کی سعادتیں عطا فرمائے یہ مطلب ایک تھوڑا سا میرے نزدیک پہلو تھا کہ جو میل سنت نے یہ چند چیزیں جو لکھی تھی تو ابھی بھی لکھ سکتے ہیں اپنے ایسی جگہوں پر جو آپ کی ملکوں ہو کی چیز نہ ہو جیسے مثال کے طور پر دیکھنے کا آئینہ ہوتا ہے روزانہ ہم آئنے میں دیکھتے ہی ہیں تو آئینے پر کوئی ایسی چیز لکھ دی الموت لکھ دیا اور وہ رمضان مبارک کی یاد میں جیسے آج ہی لکھ دیا کہ ڈبل بارہ رمضان مبارک یہ کمپیوٹر کے ڈیسک ٹاپ پہ بھی جس جہاں دیس ہماری دیس نظر پڑتی ہے اگر وہاں yeah. لکھتے رہیں گے آپ کی وہ جیسے کہ پی سی ٹیبلٹ ہوتے ہیں اس پر لکھ لیا آپ کے موبائل فون کی جو ایل سی ڈی ہے اس کے اندر جو ایک وہ مین اسکرین ہوتی ہے ہوم پیج اس پر لکھ کر رکھ دیا تاکہ جب بھی دیکھتے رہے ہمیں یاد رمضان کی کیفیت رہے رمضان المبارک یاد آتا رہے اور اس میں مزہ آتا ہے اور ایک اچھا لگتا ہے اچھی کیفیت ہے یہ پاپا میں ایک عرض کر رہا ہوں اگر اس میں آپ کچھ ملانا چاہیں یقینا آپ سے لے کر سوچ ہی آگے بیان کر رہا تھا ورنہ ہم نے کبھی اس طرح کا مزاج سوچ پائی نہیں تھی اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ سلامت رکھے مجھے ذاتی طور پر یہ انداز خود اتنا پسند اور اچھا لگا کہ اب میں اپنی ذات تک رکھ کر کیا کروں گا میں چینل کے ناظرین تک بڑھاتا ہوں میں نے بابا کو جس کی شاید آواز کم تھی میں تقریباً سمجھ ہوں کہ اتنی صاف آواز تھی. یعنی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اس طرح مطلب کہ اگر ہم اپنی کچھ علامتیں بنا لیں ماہ رمضان کے فراق کی آئنے کے جام آئنے میں چہرہ دیکھتے ہیں وہاں کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں وہاں پر موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی ایسی چیز ہو پی سی ٹیبلٹ استعمال کر دیں اس میں کوئی شے ہو یعنی جو ہمارے روزمرہ کی استعمال میں ہو کہ جسے دیکھے تو ہمیں رمضان المبارک کی یاد آ جائے موت کی یاد آ جائے ذاتی ہو کسی اور کی نہ ہو وقت کی چیز نہ ہو تو یہ میں ارد کرنا چاہ رہا تھا آپ کو یہ انداز دیکھا جو ذاتی طور پر مجھے بہت اس میں میں اپنی پسند کی اس میں محسوس کرتا ہوں پاتا ہوں تو اللہ عمل کا جذبہ دے تو یہی ترغی میں اپنے ناظرین کو بابا دلا رہا تھا بس جذبے کی بات ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ صحیح بھائی سے ملا ملاقات ہوئی تھی میری یو کے سے بابا میں نے وہی واقعہ بھی بیان کیا نیو کاسل کا کہ انہوں نے اپنے بیڈ روم دیوار پہ لکھا تھا وہ دیکھ کر مجھے میرا حوصلہ بڑھا بابا میں یو کے میں بابا اور آپ نے بتایا کہ یہ کھاتا بھی پیتا ہے مالدار آدمی ہاں اور اس نے الموت اور یہ سب بچا رمضان مبارک سے پیار اس طرح کی چیزیں لکھی تھی بڑی بات بہت نصیب کی بات ہے اپنا اپنا جذبہ ہوتا ہے ورنہ افسوس کے ایک تعداد دیسی اس وقت کہوں تو اکثریت دیسی ہوگی جو شاید عید کا انتظار کر رہی ہوگی اور بازار بری پوری بازاروں کی رونقیں بھی مطلب ظاہر ہے وہ عید کے تعلق سے ہوتی ہیں یہ رمضان کے تعلق سے رونق نہیں ہوتی بابا بازار بازار کی تو اطلاع یہ ہے اطلاعات یہ ہے کہ مہنگائی اپنے زوروں پر ہے آمدنی اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن بازاروں میں رش اتنا ہے کہ مطلب لوگ کہیں گے رش ہی رش ہے اور عورتوں کی تو عورتیں تو پٹی پری ہے نا بازاروں کے اندر یہ حال ہے تو لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ اچھا پھر ہمارے نصیب یہ باپا کہ یہ ساری تیاریاں کرنے کا جو میں رجحان ہے نا یہ آخری اشرے میں اور آکراتے آخری اشرے میں بیان کی گئی خاص رمضان مبارک کے رخصت کی گھڑیاں اگر کسی کو ستاتی ہیں اور اس میں اگر شدت آتی ہوئی تو وہ آخری اشرے کی بیتی بیتتی ہوئی گھڑیاں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک درست ہے باپا کہ ایک تعداد ہے جو اس وقت بازاروں کا رخ کیے ہوئے اور بالکل وہ رمضان یوں سمجھیے میں یہ آپ نے بہت ایک خوبصورت اس طرح جملہ کہہ دیا کہ عید کا انتظار کر رہی ہے اب یہ کیسے میں کہوں کہ وہ تو یہ کیفیت ہے چلو عید کا انتظار کرنا بھی گناہ نہیں ہے مگر انداز میں انتظار ہو رہا ہے نا اور جو بے پردگی کے ساتھ بازاروں کی رونق ہے کیا باتل رونق ہیں یہ کوئی خوفے خدا کیا دوری آپ دوری؟ محسوس کرتے ہیں بابا ایک ایسی جو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برسوں سے یہ ذہن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں اس ان ایام کی قدر کرنی چاہیے اور بچنا چاہیے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ماننے والے مان رہے ہوں گے ورنہ ہزاروں یا مسجدوں میں آ کے بیٹھ کیوں جاتے ہیں جی صحیح مانتے جبھی تو پورے ایک مہینے کے لیے رمضان شریف کے آ کر بیٹھنے والے بیٹھ گئے نا اور ایک تعداد اس میں ایسی ملے گی کہ جنہوں نے مسجد کے باہر قدم نہ رکھا ہو سکتا ایسے بھی تو ہے نا کہ جو پانچوں نماز پورا مہینہ گزر گیا پہلی صف میں پڑی رہے نا پہلی صف میں بس دونوں مدنی مذاق کر رہے اور تمام پوری طرح بھی ماشاء اللہ تو یہ کیا اپنی اپنی قسمت اپنا اپنا حصہ سب لے رہے اللہ ہمارا نصیب اچھا کرے اور ہم مطلب اپنا حصہ بھرپور لیں اللہ کرے ایسے بنے مجھے امید کرتا ہوا بھائی یہاں بھی ایسے اسلامی بھائی شاید ہوں گے آپ کے سامنے کہ جنہوں نے پچھلا رمضان ان ایام کو بازاروں میں اور محلوں میں کھیل کود میں گزارا ہوگا اور شاید آج یہ فیضان مدینہ کی چھت کے نیچے گزار رہے ہو کوئی بعید نہیں ہے ان اسلائی بھائیوں کی انفرادی کوششیں ان کو یہاں لائی ہوں گی یہ ہے جی سب ہمارے چینل دیکھنے کی وجہ سے ان کے ذہن بنے ہوں گے اور اس طرح کے اسلام بھائی تشدد بابا جبل پور کی میں نے کال نکال کے رکھی تھی اگر ہمارے سسٹم کے اسلام بھائی جو مجھے جی وہ مغرب کے بعد ایک کال دی بابا جبل پور کی مدنی چینل سے ان کے مطابق اتنی خوبصورت انہوں نے بات کی اگر وہ کال سنا دیں جبل پور کی اسلام بھائی کی مجھے میں نے سنی کال تو میں نے ان کو عرض کی تھی انشاءاللہ میں مدنی مذاکرے میں بابا کو سنا ہوں گا تیارن تیارن دی سنا دیں جی السلام علیکم جی و اللہ وبرکاتہ علیکم السلام و رحمۃ اللہ <وبرکاتہ> متنی چینل کو میں قریب ڈیڑھ سال سے دیکھ رہا ہوں اور اس سے ہم لوگوں کو اتنا درد ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اور بابا جان سے ہم لوگوں کو اتنی سیکھ سیکھ سیکھ سیکھ میں ہندوستان جبل پور کا رہنے والا ہوں ایم سی کا اور ہم لوگوں کے گھر میں اتنی ہدایت ملی ہم لوگوں کو مدنی چینل دیکھنے سے کہ میری عورت پانچ وقت نمازی اور صبح سے شام تک بابا جان کی ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے آج ہمارے گھر میں اتنی برکت ہے اور میں کچھ پریشان ہوں کچھ اپنے کام دندے سے تو آپ اور بابا جان دعا کریے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کے لیے دعا بھی کر دیں بابا اللہ تعالی ان کے لیے آسان یا فرمائیں اور یہ غالبا یہ ایک نہیں ہے بابا ایسے نا جانے ہزاروں گھر ہوں گے کہ جن کے گھر میں مدنی چینل کی برکت سے تبدیلیاں آئی ہیں وہ ہے نا وزکرف ان ذکر تنف تو سمجھاؤ گے سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے مدنی چینل الحمد للہ الیکٹرانک مبلغ ہے اور گھر جا جا کر سنتوں کی دھومیں مچا رہا ہے اور بے نمازیوں کا نمازی بنا رہا ہے گناؤ سے توبہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے اللہ کے مدرسۃ المدینہ آن لائن والا ہم سلسلہ کر رہے تھے کمپیوٹر کے ذریعے جو مدرسہ پڑھایا جا رہا ہے ابھی مغرب کے بعد تو اس میں عبدالحبیب بھائی ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ آسٹریلیا کے اس شہر کا ہم نے ویڈیو بھی دکھائی اس شہر میں گئے تھے بابا جہاں پر مسلمانوں کے صرف چار سے پانچ گھر ہیں بہت دور دراز علاقہ اور وہاں پر مدس مدینہ مطلب مدنی چینل کے ذریعے ماحول میں آئے اس کے بعد پورے گھر میں تبدیلی اور اب ان کے بچے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور گھر دعوت اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگ گئے کتنی کمال اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت اصا کی ہے تو یہ اب اسلام بھائی بھی اپنا حصہ ملاتے رہے ہیں بس یہ اپنے اپنے نصیب ہے اپنا اپنا وہ کیا کہ یہاں والے اتعداد ہے جو مسجد نہ کر محروم رہتے ہوں گے اور آسٹریلیا میں کہاں مطلب کافروں کے بیچ میں رہنے والے پانچ چار یا پانچ گھر بتا رہے چار یا پانچ فیملی ہے پورے اس کے اندر کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر رینا پا سکا کوئی آیا پا کے چلا گیا کوئی عمر بھر بنا پا سکا یہ بڑے کرم کے ہیں فیص یہ بڑے کرم کے ہیں فیص یہ بڑے نصیب کی بات ہے اپنا اپنا نصیب ہے مل گیا مل بابا اس سے پہلے کیا وہ بس اپنا وہ آغاز کریں میں موتقف ان کی کچھ تاثرات مدی چینل کے نازن کو دکھاتا ہوں آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں جی چلائیے میرا نام ڈاکٹر امان اللہ ہے میں باب المدینہ کراچی سے حاضر ہوا ہوں دس روزہ اعتقاب کے لیے میں چھٹی مرتبہ آیا ہوں اور ہر سال یہاں بیٹھتا ہوں ہم تو پوری زندگی جو ہے نا غفلت میں ہی گزار رہے ہوتے ہیں باہر یہاں تو جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے میں اپنے پیشن کو بھی جو ہے نا کوشش زیادہ سے زیادہ یہ کرتا ہوں کہ مدن چینل دکھا کرو ان کو بولتا ہوں اور بابا جان کے رسالے ان کو پیش کرتا ہوں زندگی میں میں نے ماہ رمضان کی پوری نمازی نہیں پڑھی یہاں سر تصویر پڑھتا ہوں پابندی کا تحجت پڑھتا ہوں ہمیں شہری اور ساری کا بہت انتظام کیا جاتا ہے ہمیں مہمانوں کی طرح کھانا کھلایا جاتا ہے پہلے میری زندگی اتنا وہ کرتا تھا پھر میں اس میں نے دعوت دی ہے میں نے ادھر پہنچانے مدینے میں آیا ہوں میرے تو نماز بھی نہیں آتی تھی پر بزو کا ہی پتہ نہیں تھا ابھی تو بزو کرنا بھی اچانک بابا جان کی پرسان بیٹھے تھے بس بابا کا پیار یہ کل ہو بس من پہلے میں ڈیزائنر تھا ماڈلنگ کرتا تھا ڈرامے بناتا تھا تو ان سب چیزوں میں نے تحبہ کریے چار مہینے پہلے اسلام بھائی نے میرا ذہن بنایا جو اب دعوت اسلامی کے ماحول سے مجھے زندگی مل لیے یہ میرے لیے زندگی ہے اس زندگی میں گمراہی تھی اور اس میں بہت سکون ہے آئی کم فروم ساؤتھ افریقہ دس از مائی فرسٹ ویری ونڈرفل اینڈ اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرئنس لینڈ دعوت character I loved his اخلاق and we at that time didn't know who Amir al-Sunnat was but Alhamdulillah because of the beautiful character of uh, these Islamic brothers uh, we decided to become Murideen of Amir sunnat I think if anybody wants to learn the Deel of Islam and proper beliefs and really educate himself then there's no other organization, there's no other choice but the of Islamic My name is Muhammad Waqarah Tari First my name was Vukki اور میں بہت ہی بدماش تھا پٹے فساد باڈی بلڈنگ یہ چیزوں میں میرا تھا ایک دن میں اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسلام بھائی آئے میری دکان پر انہوں نے نگرانی شراخ کا بیان لگایا وہ میں بیان سن کر بہت رویا مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں کس زندگی میں پڑ رہا تھا دو تین دن بعد مجھے باپا کی خواب مچا رہتی تھی مجھے باپا کہتے ہیں کہ تیس دن کے اعتقاف کے لیے جاؤں ایک دن میں باپا کے ساتھ شہری کرنے ہم لوگ گئے میں نے جب وہاں تک پہنچا تو میرے ابھی دل میں تھا کہ میں باپا مجھے ماما ہی باندھیں گے بس سوچ ہی جی رہا تھا اچانک ہی باپا نے اشارہ کر دیا اور میرا ہی ماما باندھ لیا اور میں چار رات کو بھی تین دن کے قافلوں میں سفر کروں گا انشاءاللہ مدنی چینل جب ہم مختار کے وقت دیکھتے تھے اس میں جو رکت حمیز دعا ہوتی تھی اس کو دیکھ کے جذبہ مزید بڑھا کہ ہم بھی یہاں موجود ہوں اور جو ہے رو رو کر اسی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور علم دین سیکھیں مدنی مذاکروں سے جس طرح عام فہم انداز میں مسائل جو سکھائے جاتے ہیں تو اس سے بھی ایک جذبہ ملا کہ ہم براہ حاصل کریں بابا میں یہاں پر ڈاکٹر امان اللہ بھائی کے متعلق آپ سے کچھ ارض کروں گا میرے دل میں بھی یہی تھا میں ڈاکٹر صاحب چھ سال سال ٹھیک ہے ہے چھٹا ان کو ذرا بلائے نا بابا تھوڑا آواز دیں یہ ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہی ہوں گے آپ کی آواز سنیں گے جیسے تھوڑا کچھ اندر موج نہ لگ جائے ڈاکٹر صاحب امان اللہ نا جی امان اللہ نام بابا میں نے لکھ لیا چھ سال سے احتکا فرمارے اگر موجود ہیں تو کھڑے ہو جائیں کہیں چاہ... چائے پانی پینے گئے ہو سکتا ہے ڈاکٹر رحمان اللہ آئے, آئے, آئے نظر آئے ڈاکٹر صاحب اب کب تک تُنحی... کب تک بدلیں گے نہیں آپ ہاں ڈاکٹر صاحب بات دے دیں ان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ ویم آواز ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حکم ڈاکٹر صاحب کے مائک کی آواز اٹھائیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لب بابا ماشاءاللہ اللہ ایک تو چھ سال سے احتکاب کر رہے ہیں یہ بہت ہی ان کہ حوصلہ افزا بات ہے کہ بادشاہ بھائی یوں ہوتا ہے اور ہم کو یوں تکلیف ہوتی ہے یوں تکلیف ہوتی ہے تو یہ آپ ہماری دلیلیں کہ آخر دیکھو چھ سال سے یہ کر ہی رہے نا اور پڑھے رہے کیا آدمی ہے ان کو کیوں تکلیف نہیں ہوتی یا ایسے بھیڑ بھاڑ میں تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے تو برداشت کی جاتی ہے کہ جب مدینہ جائیں گے حج کریں گے تو وہاں کی تکلیف برداشت کرنا آسان ہو جائے گا باپا دعا فرما دیجیے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے ساتھ چل مدینہ واہ چلو چل مدینہ ذہن تو بنا انشاءاللہ اللہ! اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے مجھے یہ بہت خواہش ہے کہ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے نا امامے والے ہوں اور مدنی ولیے والے ہوں کیونکہ ڈاکٹر اپنے اپنے فیلڈ میں بےتاج بادشاہ ہوتا ہے ڈاکٹر سے یعنی کہ ایک عام لاوار سے لے کر وہ وزیر سب کا واسطہ پڑتا بابا بابا آپ کے ہاتھوں سے انشاءاللہ ان شاء یہ سفید مطلب سب مادری ہولی آ جائے گا انشاءاللہ ان آپ کے نظر کرم تو چلو میں آپ کو انشاءاللہ سوٹ پیس امامہ پیش کروں گا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ اب یہ باقی جتنے بھی لباس ہیں نا رنگین کو بھائی وغیرہ ہوں آپ کے ماحول میں نہ ہوں وہ والے پہن ہے جائز بھی لیکن یہ وہ پہن ہے آپ آئندہ جو بھی لباس چلے گا سفید ہوگا مدنی ہلیا انشاءاللہ شاء اللہ تو یہ خاموش تبلیغ ہے یہ دعوت اسلامی والا ڈاکٹر اللہ ہے نا خاموش تبلیغ ہے اور اس طرح انشاءاللہ شاء آپ کو انفرادی کوشش مزید مضبوط ہو جائے گی انشاءاللہ, انشاءاللہ تو لبائی میں لبائی آپ کو انشاءاللہ شاء دیتا ہوں ٹینکی تو میرا خیال میں دور ہی رہتی ہے ہوگی یا قریب رہتی ہے کچھ سمجھ اور آج اگر اس سحری میں ممکن ہوا تو امامہ باندھ دیں گے آپ کو بابا آج ترکیب بھی ہے آپ کے ساتھ سحری مدینہ مدینہ انشاءاللہ شاء بابا ایمان پہ استحکامت اور مدینہ میں موت کی جو ہے نا دعا فرما دی مدنی قافلہ ہر ہفتے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت وغیرہ پھر مدنی مذاکرے ہر ہفتے ہوتے ہیں اس میں کوئی ترکیب اگر ہوتی ہے تو مدینہ بابا میری پوری کوشش ہوتی ہے میں جمعہ یہیں آ کے پڑھتا ہوں اور ڈیوٹی کی وجہ سے میں اس میں اجتماع میں نہیں آ پاتا مگر اور ایونٹس میں میں بہت تقریباً کوشش کرتا ہوں پہنچنے کی ماشاءاللہ اچھا نہ اجتماع میں نہ مدنی مذاکرے میں وہ ڈیوٹی ٹائم ہوتے ہیں آپ کے جی باپا ڈاکٹر رمان اللہ بھائی آپ کی مطلب روزانہ تو نائٹ نہیں ہوتی ہوگی نہیں نہیں نگرانی شورا مگر میری ڈیوٹی کی ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے بارہ ایک بجے تک واپس آ ہوں گھر پہ اچھا ڈیلی ہے یہ جی بارہ ایک بجے چھٹّی ملتی ہے جی بابا ہم میں ایک دن چھٹی ہوتی ہوگی جی باپا وہ سنڈے کی ہوتی ہے چلو تو جب بارہ اور گیارہ اور اس طرح کے جو مدنی مذاکرے ہوتے ہیں نا اپنے بارہویں شریف گیارہویں شریف عشورہ محرم شریف جی باپا م... اس, اس میں ضرور کوشش ضرور کرتا ہوں میں پہنچ جاتا ہوں الحمدللہ الحمدللہ الحمد بابا ایمان پہ استقامت کی دعا کیجئے میری والدہ کی طبیعت ٹھیک ہے اس کے لیے دعا کیجئے اللہ کریم صحت کام آج لانا فیپر میں امی کو سننا تو بری طویل زندگی جی باپ الحمدللہ مدنی چینل گھر میں دیکھا جاتا ہے الحمدللہ للہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رحمان اللہ الحمد مبارک ہو آپ کو اب یہ کیا ہے کوئی قافلہ تو نہیں ملا چاند رہا سے ڈاکٹر صاحب باپا انشاءاللہ شاء جی تین دن چاند رہا سے الله <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله <تصفيق> صلوا على